اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر آمان لائیں وہی ہیں کامل سچے اور ایوروہے پر گواہ اپنی رب کیا ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھک وہ دو زخی ہیں